السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹ کا مرکز رحمانیہ مسجد کو حقیب کرا الحمد اللہ الحمد لله الذي لم يتخذ وليا ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الظل وكبر تكبيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وَمِن سَيِّئَاتِ اعْمَالِنَا مَن يَهْدِِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا, لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يدع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد زلب غبار أَمَّا بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم سلي على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کم بار براہ مولی براہج اماؤ میلا شیفاری و نفی و نسی بلاح ماریراہ وما اللہ اللہ له حنفا الصلاة اما ہر قسم کی حمد و صلاح بزرگی بڑھائی تعریفات اللہ محت لا شریکی ذات مبارکہ مقدسہ متحرہ کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود السلام ہو امام لمبیا خاتم لمبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ بھینہ اللہ تعالی نے انسان کی کامیابی کامرانی رشد و ہدایت بہتر بھلائی خیر مختلف انداز میں بیان کر دی اب یہ انسان پر ہے کہ انسان کسے اپناتا ہے اور کسے نہیں اپناتا ہے. سمجھ بوجھ کے لحاظ سے انسان کو اللہ نے وہ عقل عطا کی ہے جو کسی اور کو نہیں کی کبھی انسان غور کرے اور دیکھتا ہے مشاہدات کرتا ہے لیکن غور نہیں کرتا فکر نہیں کرتا کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ہی انسان سے چھلنا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ چھل رہی ہوتی ہے کبھی وہ اللہ تعالیٰ بچپن سے شروع کرا دیتا ہے کبھی جوانی سے کبھی بڑھاپے سے مختلف انسانوں کے لیے اللہ نے مختلف طریقے پیار کیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کہاں سے شروع ہوگا مثال کے طور پہ دانت ہے اور ایک ہڈی سی ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے نکل گیا یا ہم نے خود نکلوا دیا تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی اذیت برداشت نہیں ہو رہی تھی اور جس چیز کو ہم نکلوانے کے لیے پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس ہمیں اندازہ نہیں کہ دوبارہ یہ لگ گئی ایسی بن جائے گی دوبارہ یہی پائیداری یہی طاقت یہی قوت دوبارہ یہ نہیں آئے یہ پندرہ سال میں نکل جائے بیس سال میں نکل جائے جب چاہے اسی کو انسان غور کرتا چلے جائے ہزاروں روپے لگا دے لاکھوں روپے لگا دے کہ دانت جیسا تھا ویسا لگ جائے نہیں ہو سکتا پھر آہستہ آہستہ لائن لگ جاتی ہے سارے نکل جائیں گے اسی طرح آگ کا ہے تو یہ ایسی نیمتی ہے اللہ کی کہ انسان شکر ادا نہیں کر سکتا جن کے پاس ہیں وہ قدر نہیں کر سکتے جن کے پاس یہ نیتے ہیں وہ قدر نہیں کر رہے ہیں اور شکر دور کی بات ہے کہ انسان اگر ان چیزوں پہ غور کرنا شروع کر دے تو انسان کا ایک قدم بھی اللہ کے نافرمانی میں نہیں اٹھے گا اور پھر آنکھوں کی برائی ذہن طاقت اس کی قوت سب آہستہ آہستہ کھن جاتی ہے انسان اپنے جسم پر ہی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی وہ آہستہ آہستہ اللہ نے لے لی اللہ نے انسان سے کیا مانگا ہے اللہ انسان سے کیا مطالبہ کرتا ہے انسان کے کس عمل کی اللہ کو ضرورت ہے پہلی بات ذہن نشین کرنے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں سب کو اللہ کی ضرورت ہے اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں کسی کی دعاؤں کا محتاج نہیں اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے یہ انسان کو ضرورت ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے اس لائق کرنا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو اس کی عبادات کو قبول کرے فرمائے کہ وما او میرو اللہ ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اب اللہ کی عبادت میں کون کون سی چیزیں ہیں جو داخل ہوتی ہیں عبادات کا ایک دائرہ ہے اس دائرے میں کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں انسان کبھی ان چیزوں پہ غور کرے تو انسان کے لیے بہت سارے مسائل خود باخود ہی حل ہو جاتے ہیں آج دیکھیں جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں کے یہ ای ایام ان ایام میں آپ کو ایک خون ریز واقعہ بھی یاد ہوگا کہ انسان کے جکر کو پھاڑ کے رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں میں آپ کو یہ بات جو ہے آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ کے بعد نے انسان کو عقل دی سمجھ بوجھتی ہے اس لیے نہیں کہ کمائے کھائے موجے مارے لے کھانا پینا بغیر کمائی کے بھی لوگ کھاتے ہیں کتنے ایسے درندے پرندے آپ کو نظر آئیں گے جو بغیر کسی کچھ کی یہ کھا رہے ہیں اللہ روزی دے رہا ہوں لیکن ان کا حساب الگ ہے ہم سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس لیے وہ اپنے مالک کی قدر کرے اپنے مالک کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور پھر اللہ تعالی نے اس انسان کو اپنا نائب بنایا ہے خلیفہ خلیفہ کسے کہتے ہیں عرف عام میں دیکھ لیں پیر کے خلیفے خلیفہ کسے کہتے ہیں نائک کو کہتے ہیں تو اللہ تبارک بات اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ مما او میرو اللہ یابد اللہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے لیکن اس عبادت کے کرنے میں جو حکم ہے وہ کیا ہے مخلسی خلوص للہیت اللہ کے لیے کرنا ہے جب کوئی عمل اللہ کے لیے ہوگا پھر اس کی قدر دیکھیں اس کی عظمت دیکھیں اس کا مقام دیکھیں اس کا درجہ دیکھیں کہ اللہ رب کریم کتنا اونچا مقام ادا کرتا ہے آج ہمارے لیے وہ چیزیں کیوں نہیں آج حال ہی میں کتنے جانوروں کی جانوں کو ہم نے ختم کی ہے ان کے گلوں پہ چوریا جلا دی اور کس قدر وہ تڑ ہیں خون بہا انسان نے چکر دیا اسے لیکن اللہ تبارک کے بعد انسان کو یہ دکھاتا ہے انسان دیکھ آج تو کسی کی جان لے رہا ہے کل فریشتہ تیری جان لینے کے لیے آئے گا جس طرح آج سنے اسے ٹھنڈا کر دیا ہے کل فریشتہ بھی تجھے اس طرح کرے گا انسان یہ مت سوچے آج انسان انہی جانوروں کے گوشتوں کو پکا پکا کے کھا رہا ہے اللہ نے وہ مثال بھی دی یوم تقلب وجوہ ہم النار کہ جب ان کے چہروں کو ہم الٹ پلٹ کریں گے جہنم کی آگ میں آج ہم جانوروں کا گوشت پکا رہے ہیں کل ہمیں اسی طرح جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا اسی طرح ہمیں اونچا ریچا کیا جائے گا کہ جس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا جس نے بے راہ روی تیار کی ہوگی جس نے بےدینی اور جہالت کا بنایا ہوگا اس کا انجام بھی یہ ہوگا اور پھر اللہ رب کریم انسان کو یہ سارے عمل کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن عمل کرنے سے پہلے انسان سوچیں اس سے حاصل کیا ہوتا ہے اس سے کیا مسئلہ حض ہوتا ہے اللہ تبارک باد نے کوئی عمل ایسا نہیں دیا جس کے اندر کوئی حکمت نہ ہو جس کے اندر ہمارے لیے کوئی نصیحت نہ ہو جس کے اندر ہمارے لیے کوئی سبق نہ ہو اور پھر اللہ تبار کے بعف مفل سال صدر اللہ کے لیے تمہارا عمل ہو اور جب وہ عمل اللہ کے لیے ہوگا پھر اللہ رب کریم اس کی کیا قدر کرتے ہیں اللہ اسے کیا مقام دیتا ہے ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نہ محمد رسول اللہ اللہ صلی کے ساتھ تھا ایک باغ میں آپ نے چند شخصیتوں کا نام لیا ان کے بارے میں آپ نے پیسین گوئی فرمائی اور وہ وہاں موجود نہیں وہ وہاں موجود نہیں آپ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں دروازے کو کسی نے دستک دی کہ نبی نے سب سلام سے پوچھا گیا کہ دروازہ کھولے, کھولے کے گئے دروازہ کھولو لیکن دروازہ کھولنے کے بعد انی جنتی ہونے کی بشارت بھی سنا دو کے ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ کون ہے آپ کو اطلاع نہیں دیگی کہ کون ہے لیکن آپ نے فرمایا دروازہ کھولو جنت کی بشارت سنا دو ابو موسا آشر علی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا سامنے دیکھا تو سیدنا ابو بکر علی اللہ تعالی کیا عمل ہے کس وجہ سے جنت کی بشارت ہے ہم کسی کے ساتھ کسی کا تقابل نہیں نہ ان چیزوں کی ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب کریم کی طرف سے یہ جنت کی بشارتیں دی جا رہی ملازمتیں کی ان کے ساتھ بھی یہی پیڑ لگا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ ہے وہ بھی انسان تھے جس طرح ہم ہیں لیکن فرق اس بات کا ہے آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہیں سفر کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں خرید و فروخت ہو رہی ہے لیکن اذانے ہو رہی ہیں کیا انہیں سنائی نہیں دیتا یا وہ کانوں سے بہرے ہیں یا وہ بے عقل ہیں یا وہ انسان نہیں ہیں سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن کیا ہے لہم کلو کا ہونا بہار ان کے دل ہیں ان دلوں سے فہم کا مادہ اللہ نے ختم کر دیا ہے ان کے پاس آنکھیں ہیں آنکھوں کی وہ حقیقی بنا اللہ نے سلق کر دی ہے ان کے کان ہیں ان کانوں سے وہ قوت سیما جو تھی جو حقیقی طور پہ انہیں پریشان کر دے انہیں ہلا کے رکھ دے وہ اللہ تعالی نے ان سے ختم کر دی اس طرح وہ آتے ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو پہلی صاحب کا قوموں نے اختیار کیا پرانے کریم کہتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ فی ادانا ہمارے کانوں میں بوجھ ہے ہم تمہاری باتوں کو نہیں سمجھتے نہیں سنتے بخرو گنا فی ہمارے دل پردے کے اندر ہے اس پردے میں ہونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی ماں نف کا مِمَّا کیرا تمہاری اکثر گفتگو ہمارے پلے نہیں پڑتی تی ختم اللہ والا قلوب والا سم اللہ نے ان کے دلوں پر موہرے لگا دی ہیں قرآن بھی سنتے ہیں آزانے بھی سنتے ہیں بات بھی سنتے ہیں نصیحتیں بھی سنتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں سب کچھ سننے کے باوجود آخر ان کے اندر حرکت کیوں نہیں پیدا ہوتی میرے بھائی جب تک انسان کے اندر سانس ہو حرکت کرے گا جب سانس ختم ہو جائے جسم سالم ہوتا ہے بے حرکت ہو جاتا ہے جب تک ایمان کی رمک باقی ہو انسان حرکت کرے گا جب ایمان کی رمک جو ہے گناہوں میں ماسیات میں کفر میں نفاق میں بدت میں شرج میں دبا دی گئی ہو اور پھر وہ حرکت نہیں کرتی آپ اندازہ کریں کہ کیا, کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں کر رہے ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی اس وجہ سے وہ بے حرکت اور بے حص ہو کے رہ گئے ہیں اس وجہ سے ہو کے رہ گئے ہیں ایمان کی حرارت ایمان کی رمک ایمان کی طاقت قوت ان سے خارج ہو چکی ہے اب وہ بے حص ہے جو مردی کہتے رہے ان کے پاس کوئی اثر نہیں ہوا فرمائے کہ مخلصین سین الدین صاحب اکرام کا ایمان خلوص پر تھا عمل خلوص پر تھا جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں پھر دوسرا شخص آیا دروازے پہ دستک دی آپ نے فرمایا دروازہ کھولو اسے بھی بشارت دے دو دروازہ کھولا تو سید انعمر فاروق رضی اللہ ہوتا نوکرے آپ بتائیں کہ کتنا خلوص ہو گئے لوگوں کے اندر تیسرا شخص آیا پھر آپ نے کہا کہ دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دے دو لیکن مصیبتوں میں جگڑا ہوا ہوگا دروازہ کھولا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھی خلوص کی مثال کہاں کہاں انسان تلاش کرے گا صحابہ اکرام کی سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارہ میں ابو بکر صدیق نے نہیں کہا عمر فاروق نے نہیں کہا کسی اور صحابی نے نہیں کہا بلکہ کائنات محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کہا بلکہ کہلوایا یہ ہے اللہ نے کہا کہہ دو ببا یم تکوار ہوا اللہ خود زمانہ دیتے ہیں کہ میرا نبی بغیر پی کے کچھ نہیں کہتا ماں ذرا سمان آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اس لیے کہ عثمان کی نیکیاں اتنی عثمان کی نیکیاں اتنی ہے یہ لفظ اس پہ غور کریں کہ کائنات کے ماں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں آج جسے لوگ شہید کہتے ہیں پوری دنیا شہید کہتی ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک وہ شہید ہے زبان مبارک سے کہہ کے کہہ کے جائیں کہ لوگوں یہ شہید ہوگا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے آج پوری دنیا ڈھنڈوڑا پیٹے پورے صحابہ کہیں ہیں راشدین کہیں ہیں آئم کہیں کے ہیں, ہیں. ہیں. محد کہ فلان شہید ہے لیکن ایک طرح محمد رسول اللہ علیہ وسلم کہیں بہت فرق ہے کہنے کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا پورے صحابہ تابعین تبا تاب محد ساری امت مسلمہ کہہ دے کہ فرانس شہید ہے لیکن اس کا مقام درجہ الفاظ مانا عظمت وہ نہیں ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ فرما دے آپ نے اپنی زندگی میں کہہ دیا ہے بار نہیں کئی بار آپ نے یہ اشارے کیے کہ لوگوں عمر فاروق شہید عثمان غنی شہید علی مرتزہ شہید حسن شہید حسین شہید پلا شاہی شہید, شہید ساروں کے نام لے لے کر آپ نے کہہ دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک عمل اتنا غور کریں کہ سالی کا دور ہے اناج کی قلت کی قلت لوگ پریشان کہاں سے اناج جائے اگر آئے بھی تو بہت مہنگے داموں ایک کافلا مال سے لدا ہوا تجارت کا وہ آ گیا اور مدینے والے بڑے خوش تاجر جو ہے وہ انتہا سے زیادہ خوش کہ آج یہ ہم طے کریں گے یہ سودا ہم خرید پھر اپنی مرضی سے بیچ دیں گے یہ وقت ہے کہ لوگ بھوکے ہیں لوگوں کو ضرورت ہے ضرورت مند ہے لوگ مہنگے داموں خریدیں گے لہذا جب شارٹیج ہوگی تو ہمارے دوبارے کے لہارے پتا چلا کہ یہ کافلا بما ساد و سامان کے جو آئے ہیں جس میں اناج بھی ہے غلّہ بھی ہے ضروریات زندگی کی اشیاء بھی ہیں یہ کس کا کافلا ہے پتا چلا عثمان غنی کا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا کہا اچھا جہاں خلوص ہو وہاں اللہ رب کریم پھر برکت دیتا ہے اسے قبول کرتا ہے اسے بڑھاتا ہے اللہ بداتے خود ہے پھر ایسے خلوص والے انسان کو ہدایت دیتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور ہر بندے کا مال اللہ قبول بھی نہیں کرتا ہے نہ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے بے شمار پیسے والے بیٹھے بے شمار لوگ ہیں ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی طاقت نہیں ہوتی دل نہیں کرتا کچھ کریں بخل اس میں مسنت ہو جاتا ہے کنجوسی اس میں مسنت ہو جاتی ہے بہت ساری ضروریات اسے نظر آ جاتی ہے ایسوں سے اللہ کیسے نکالتا ہے پھر ایسوں سے اللہ کیسے نکالتا ہے علامہ عبد الخالق اللہ مرحوم وہ بیان کرتے تھے کہ اللہ ایسے لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں ناز کر دیتا ہے مصیبتیں ڈال دیتا ہے ہاتھ ساتھ پیدا ہو جاتے تھے، بیماری آ گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا دھڑال سے وہ نکل رہے ہیں وہاں لگا دیتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اب کیسے اب لگا رہے ہو کہ نہیں کسی کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے تو انسان سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے یہاں آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اعلان کر دیا کہ نہیں بھائی یہ ساز و سامان میں اس شخص کو دوں گا اس تاجر کو دوں گا جو مجھے سات سو گنا تک جو ہے دے گا انہوں نے کہا وہ کون دے گا چلو یہ تو پتہ چلا روپے کی جگہ دس روپے بیس روپے تو ہم بڑھاتے ہیں سو کی چیز ہے دو سو میں چلی جائے تین سو میں چلی جائے چار میں چلی جائے اس سے بڑھ کر کون ہوگا چاروں نے کہا کہ جی نہیں یہ ہمارے بس کی نہیں کوئی ہے ہی نہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی اعلان کروا دیا کہ ان کو کہہ دو تاجروں کو کہ ایک تاجر مجھے کہہ رہا ہے کہ سات سو گنا تک جو ہے میں دوں گا انہیں کہا یہ کون تھا تاجر آ گیا کوئی ہو ہی نہیں سکتا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نے باہر نکل کر اعلان کر دیا کہ لوگوں لو کائنات کے ماں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب کریم نیکی کو اتنا تک بڑھاتا ہے کہ سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے اس رب پہ مجھے امید ہے میرا رب جو ہے مجھے اتنا ہی دے گا جاؤ پورے کافلے کا با میں باڑ دو ضرورت مندوں میں باڑ دو میں نے اللہ کو دے دیا دیکھیں جب کوئی وقت آتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے یہی نہیں منہ سے کہنا آسان ہے منہ سے کہنا آسان ہے پڑھنا آسان ہے سننا آسان ہے ابھی آپ لوگوں نے قربانیاں کی ہیں اونٹ کا ریٹ کیا چل رہا تھا سب دنیا جانتی ہے اونٹ کا ریٹ کیا تھا ہلکے سے ہلکا بھی لانچے کم نہیں اور پھر عرب کے اونٹ صرف اونٹ نہیں بما ساد و سامان کائنات کے امام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو جیسے اسرا کی مدد کے لیے کھڑا ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالی اسی موقع پہ کھڑے ہو کے سو اونٹ کا اعلان کرتے ہیں آپ نے پھر اعلان کیا پھر سو کا اعلان کر دیا پھر آپ نے کہا پھر سو کا اعلان کر دیا چلتے رہے چلتے رہے بعض تاریخ والوں لکھا ہے کہ ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے ایک ہی جگہ میں بیٹھے بیٹھے نو سو اونچ ہیں ان کا اعلان کر دیا امیر اللہ مغل سین الحتھی کائنات کے امام نے کہا عثمان بس اب بس حد ہو گئی ہے کیا اللہ کتنا مال تھا اس کے پاس تاریخ نے لکھے ہیں ورحین نے اپنے نوٹ میں لائے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے ریوڑ مال کے مدینے کے آس پاس آئے تو لوگ مدینے والے اس مال کو دیکھنے کے لیے ریوڑوں کو دیکھنے کے لیے شہر سے باہر نکل آئے اور دیکھا تو حد نگاہ تک جو ہے مال ہی مال نظر آ رہا وجہ کیا ہے اللہ رب کریم اپنے بندوں کو نوازتا ہے انسان کبھی غور کرے کہ اللہ رب کریم انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے آج وہی عثمان ہے جس نے مسجد کی توسیع کے لیے پیسہ لگایا تھا اب تو یہ بھی پتا چل گیا حال ہی میں یہ چیز سامنے آئی کئیوں کو پہلے سے پتا ہوگا آج تک عثمان غنی ربی اللہ تعالیٰ کے نام سے باقاعدہ طور وہ کنو جو تھا وہ اس کے علاوہ اور جو ہے وہ ساری کی ساری آج تک بھی گنی کے نام سے چل رہی ہے تک چل رہی ہے عامہ کا کام ہو رہا ہے مساکین کے لیے کام ہو رہا ہے بلدیا نے اپنے زیر اثر رکھ کر اس چیز کو بڑھا رہی ہے تو میرے بھائیوں جب انسان کو نیکی کرتا ہے نا وہ نیکی قیامت تک اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے مس تک وہ قائم رکھتے ہیں آج اس مان وہ ہے کہ جنہیں اس کنویں کا پانی پینے سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس کنویں کا پانی بھی نہیں پینا جس مسجد کی توسیع میں اپنا پیسہ لگایا اس مسجد میں ندار پڑھنے کی بھی اجازت رہی صحابہ گرام کہتے ہیں کہ عثمان کھڑے ہو جائے ہم میری ذات کے لیے کوئی شخص نہیں اٹھے گا اس لیے کہ محمد رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا ہے میں نے وعدہ کر لیے ہے اور اللہ کے رسول نے جو پیشین کوئی فرمائی ہے وہ پوری ہو رہی ہے عثمان غنی کے لیے کوئی بھی کھڑے ہوتے ہیں انہیں قسمیں دے کر اللہ کا واسطہ دے کر منع کر دیتے ہیں کہ نہیں میری خات تم نے کچھ نہیں کرنا یہ خارجی لوگ آئے ہیں یہ باغی لوگ آئے ہیں آج کوئی نہیں دیکھتا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا اونچا مقام اللہ نے دیا ہے مقام شہادت تو اللہ کے نبی نے بیان کر دی وہ ہو کے رہنی تھی وہ ہو کر رہنی تھی جس چیز کے بارے میں آپ نے شہید کہہ دیا وہ شہید ہو کر رہے گا اس شہادت سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا اس مقام سے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا یہ مقام شہادت آنا تھا یہ اللہ نے آسمان پہ فیصلے کر لیے ہیں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا اصل سبب یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں رکھے مثال کے طور پر ہمیں موت آنی ہے آنی ہے اس موت سے ہم کتنا بھاگیں گے کتنا دوڑیں گے کہ موت نہ آئے کیا ہم بچ گے اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں جو کہہ دیا وہ ہر پیا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ابو الحب کہ جس نے محمد رسول اللہ سلم کو رشتوں کا جواب دیا اپنے دو بیٹوں کی ساتھ جو رشتے طے ہوئے تھے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے اس کا جواب دیتے ہوئے انتہا سے زیادہ بدتمیزی کی تھی بے حد کی تھی اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ اللہ محمد صلی تعالی من کل اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کسی کتے پر بھی مسلط کر دے بس اپنے درندوں میں سے کسی دندے پر دے مسلط دے ایک کافر ہونے کے ناطے بھی اس کے دل میں یقین ہے کہ محمد بن عبداللہ نے جو کہہ دیا یہ ہو کر رہے گا چند دنوں کے بعد کافرہ روانہ ہو رہا تھا ابو اللہ کا بیٹا جو بدتمیز تھا اس کافلے میں جا رہا ہے ابو لہب پریشان ہو گیا کر رہا ہے کافلے والوں کی منتیں کر رہا ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا ہے میرے بیٹے کی حفاظت کرنا مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے خوف آ رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اسے بدوا دے دی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بدوا اس پہ پوری آ جائے خوف جدا ہو رہا ہے اسے یقین ہے کہ یہ ہو کر رہے ایک کافر بھی آپ کی بات میں یقین رکھتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہمیں زیادہ یقین ہونا چاہیے اللہ کے نبی نے جس کے شہید ہونے کے بارے میں کہہ دیا اس شہادت کو کوئی روک نہیں سکتا اور پھر ابو اللہ کا بیٹا سفر پہ روانہ ہوا تو شیر نے اس پہ حملہ کیا بچاؤ کی تدابیر ساری کی ساری دڑی کی دھڑی رہ گئی کافلے والوں نے بہت تدابیر کی تھی حسار میں لے کر سنایا تھا شیر हिसार توڑ کے آ گیا چھلانگ مار کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور اسے مسل کے وہاں میں چھلانگ مار کے نکل جاتا ہے کسی کو خبر تک نہ ہوگی آج کائنات کی ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے بارے میں کہا کہ عثمان تو شہید ہوگا بڑی بے کے ساتھ شہید کیا مظلوم شہید اور پھر یہی نہیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کس کس جگہ پہ عثمان کا ہاتھ اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا اپنا ہاتھ عثمان کا قرار دیا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے ایک میرا ہے اور ایک عثمان کا ہاتھ ہے بیعت کے موقع پہ اور پھر یہی نہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عثمان میری دو بیٹیاں تیرے گھر میں کبھی کوئی شکوا شکایت نہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں کوئی گلہ نہیں اگر محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی اور بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے میں اسی طرح تیرے نکاح میں دیتا دیکھیں دونوں اللہ کو پیاری ہوگی اور یہ یعنی سن نورین جو کہتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں ڈبل یعنی کہ نکاح ہوئے روکیا کا کہ انتقال ہوا تو دوسری بیٹی نکاح میں دے دی اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتی تو میرے بھائی آج یام چڑھ رہے جب خارجی لوگ آئے باغی لوگ آئے انہوں نے ایک اتنا بڑا ظلم ڈھایا کہ یہی نہیں بلکہ عثمان ربی اللہ تعالی ہوگی سوجے موت رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا تاریخ بتاتی ہے تو یہ مقام یہ درجہ کب انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے ایمان کو خلوص کے ساتھ لے آئے کے ساتھ لے آئے اپنے عمل کے اندر نکھار پیدا کر لے اپنے اندر ایک للہیت کو پیدا کر لے اگر اس کا عمل آج ہمارے عمل کتنے ہیں حج بھی کر رہے عمری بھی کر رہے روزے بھی رکھ رہے زکاتے بھی دیتے ہیں صدقے بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں پھر بھی جہاں ہیں بہ کے بہین ایک قدم نہ آگے نہ پیچھے ساری ساری زندگی گزار دیتے ساری ساری زندگی یار حج نے بھی اسے تبدیل نہیں کیا روزے تیس رکھے انہوں نے بھی تبدیل نہ کیا قرآن کریم پڑھتے ہیں قرآن کا بھی اثر نہیں ہوتا جو برائی اس کے اندر ہے وہ بہ کی بہین اٹکی ہوئی ہے وہ کینسر کی بیماری کی طرح وہ اسے چھوڑ نہیں رہی اس کا مقصد یہ ہے ہم عمل کر رہے ہیں وہ ادائیں تو ہیں بس ظاہر وہ عمل ہیں اللہ کی قبول نہیں ہے اس لیے اس کا اثر ختم ہو گیا ہے جب تک وہ بد پرہیزی نہیں چھوڑے گا جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا نیکی اس پر اثر انداز ہی نہیں ہوتی ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوائی استعمال کرو دوائی کا فائدہ تب ہوگا جب پرہیز کرو گے اگر پرہیز نہیں کرو گے تو دوائی کا اثر کیا ہوگا انسان آج کے دور میں اس ساری چیزیں دیکھ رہا ہے ہر چیز کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا تو دین کو نہیں سمجھتا بما ہو میرو اللہ یاقبد اللہ مخلسی جب وہ خلوص ہوگا ہمارے دلوں کے اندر پھر انسان کو اللہ رب کریم اس مقام تک پہنچاتا ہے اگر عمل تو ہے خلوص نہیں ہے کاری ہے دکھاوا ہے جب ویسے ہی کر رہا ہے عادت بن گئی ہے کہ اس نے وہ کرنا ہی کرنا ہے عادت کی وجہ سے کر رہا ہے کچھ لوگ عادت کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ غور سے دیکھیں نہ ان کا ہل ہوا ہوگا نہ ہاتھ باندھے کھڑے پھر اسی حساب سے وہ ٹائمنگ فکس ہو جاتی ہے عادت کے اندر رکو کر رہا ہے سجدے کر رہا ہے کچھ پڑھتے ہوئے منہ ہلتا ہوا نظر نہیں آئے گا منہ ہلائے بغیر کچھ پڑھے بغیر نماز کیسی آج کے دور میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نماز دل کی ہوتی ہے دل کی یہ خفیہ تلاوت ہے یہ کیسا دل ہے کہ جس کے اندر یہ جا بیٹھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا مخلصین سین الدین ذالک زالی دین القیم اسی کا نام دین کیم ہے کا نام دیر ہے کہ جب انسان اس دین قیم قائم ہوتا ہے تو پھر انسان کے عمل قائم ہوتے ہیں وہ اللہ رب کریم کرتا ہے مرہ بن کام رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس تھا اللہ کے نبی نے بیان کرتے کرتے اچانک ایک شخص کو دیکھا چادر اوڑے ہوئے جا رہا تھا اور کائنات امام محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چادر اوڑے ہوئے شخص جو جا رہا ہے اسے فتنے گھیر لیں گے مصیبتیں اس پر مڈلائیں گی اور انتہا سے زیادہ عذیت سے دوچار ہوگا لیکن اس حال میں بھی یہ ہدایت پر ہوگا ایمان پر ہوگا مرہ بن باب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میں دوڑا اس کی طرف میں بھاگا اس شخص کی طرف آج ہمیں کوئی بھی کوئی بیان کر دے ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یار جو جا رہا ہوگا جا رہا ہوگا کون ہے کیا ہے ہمیں کیا سروکاروں سے صاحب اکرام پر قربان جائے کوئی حدیث کسی شخص کے متعلق بیان ہو اسے تلاش کرتے ہیں کہ یہ کون ہے اس کے عمل کو دیکھیں اس کے کردار کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کر دی ہے یہ بشارت سنا دی ہے کہ وہ فطر اس پر آئیں گے مصیبتیں آئیں گی ازیتیں آئیں گی ایمان اور ہدایت پر قائم ہوگا یہ کون شخص ہے ہمیں تشویش میں ڈال دیا کہا کہ میں دوڑا شخص کے پاس گیا اور جا کے دیکھا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی پھر اسے سبر نہ ہوا میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو رخ جیز کیا میں نے کہا شاید اللہ کے نبی نے کسی اور کے بارے میں کہا ہو یہ کوئی اور نکل آئے میں نے پھر اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ نے فرمایا نام ہارا یہی ہے کہ ایسی حال میں صبر سے کام لے گا تحمل المزاجی سے کام لے گا اپنے ایمان پہ کھڑا ہوگا اور ہدایت پر قائم ہوگا فطرے نہیں کروائے گا اللہ کے نبی کو شخصیت پر کہ جو تلوار جو نیزہ جو تیر اللہ کے تیر کے لیے چلا ہے وہ کسی کی حفاظت کے لیے نہیں چلے گا میرے بھائیو آج ہم کہاں کھڑے ہیں کس عمل پہ کھڑے ہیں ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہے کیا اہمیت ہے کیا اس کی شان ہے ہمیں یہ غور کرنا ہوگا اپنے آپ کو صحابہ کرام کی طرح مضبوط کرنے کرنا ہوگا اور ان کی طرح اپنی زندگی گزارنی ہوگی جس طرح انہوں نے اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے برائیوں سے بچایا ہے اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا ہے اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچایا ہے ایمان کی حفاظت کی اور عمل پیرا رہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنایا ہماری بھی غلطیاں صلی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے واخر داونا الحمد اللہ